اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم حبیب دا و حبیب رب العالمین پیاری اس بات حج پہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بہ قدم صحابہ کی روایت کی ہوئی حدیث کے مطابق آپ کے سفر حج کی داستان آپ کو سنا رہے ہیں یہ شوق و محبت کی داستان ہے اور جتنے محبت اف سے صحابہ سے جو کیا ہے اتنی ہی محبت اور شوق سے میں اور آپ اس کو سنیں گے بھی تو حرم فورم کراچی کی جانب سے میں آپ سے مخاطب ہوں اور آج ہم وقوف ارفات اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قطب ہے اس کے بارے میں آپ کو سناتی ہوں دوپہر کے وقت زوال شروع ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کسبہ کے لانے کا حکم دیا آپ کے لیے کسبہ پر کجاوا ڈالا گیا تشریف لائے درمیان میں اور لوگوں کے سامنے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا آج پہلا دن تھا کہ اسلام اپنے جلال و جمال کے ساتھ نمودار ہوا اور جالیت کی تمام بہدا رسوموں رسموں کو مٹا دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آج جہالیت کے تمام دستور میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں تکمیل انسانی کی منزل میں سب سے بڑا سنگرہ امتیاز مراتب تھا یہ دنیا کی قوموں کے تمام مذاہب نے تمام ممالک نے مختلف صورتوں میں قائم کر رکھا تھا چھوٹے ہو بڑے حکمران ہو بس میں کچھ سائے تھے جن کے آگے کسی کو چون چرا کی مجال نہ خود کی اور تاریخ اللہ سایہ خود کو قرار دیتے تھے مذہبی کے ساتھ کوئی مذہبی مسائل میں گفتگو نہیں کر سکتا تھا شرفا بالتر مخلوق خود کو سمجھتے تھے آقا غلام کے برابر نہیں ہو سکتے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ میں تمام تفرقے تمام امتیازات تمام ہد تو ہوتی اور صاحب و محتاج و سب کو ایک کر دیا آپ سر سے میں فرمایا لوگوں بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے تمہارا باپ ایک ہے ہاں عربی کو عجمی پر اور اجمی کو عربی پر سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کی وجہ سے ہے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان بہا... بھائی تمہارے غلام تمہارے غلام جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ ارب میں کسی خاندان کا اگر کوئی شخص کسی کے ہاتھوں سے قتل ہو جاتا تھا تو اس کا انتقام لینا جو ہے نا خاندانی فرض بن جاتا تھا اور یہاں تک کہ سینکڑوں برس گزر جانے پر بھی یہ فرض باقی رہتا تھا اور پھر اس وجہ سے لڑائیوں کو ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا تھا جو کبھی منقطع نہیں ہوتا تھا اور عرب کی سرزمین جو ہے وہ کون سے رنگین رہ آج یہ سب قدیم رسوم اور عرب کا سب سے مقدم فخر اور خاندان پر فخر کا مشغلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برباد کر دیا اور اس کے لیے نبوت کے منادی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود اپنا نمونہ پیش فرمایا آپ نے فرمایا جاحلیت کے تمام خون یعنی انتقام باطل کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون ربیہ بن حارث کے بیٹے کو خون باطل کرتا ہوں اس کو معاف کرتا ہوں پھر تمام عرب میں سودی کاروبار کا ایک جال پھیلا ہوا تھا جس سے غریب جکڑے ہوئے تھے بال بال غریبوں کا جکڑا گیا تھا اور ہمیشہ کے لیے قرض کے غلام بن گئے تھے نا تو آج وہ دن ہے کہ اس کا جال آپ سم نے تار تار کر دیا اس فرض کی تکمیل کے لیے میں حق صلی اللہ علیہ وسلم علی نے سب سے پہلے اپنے خاندان کو پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ فرمایا چالیت کے تمام سود بھی میں باطل کرتا ہوں سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود جو عباس اپنے مطلب کو سود اس کو باطل کرتا ہوں اور آج تک عورتیں ایک جائیداد کی طرح تھیں جو کمار بازی میں جوے میں ہار دی جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا دن تھا کہ گرو مزنو سن صنف لطیف جو ہے اسی قدردانی کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنایا اور آپ نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں سے اللہ سے ڈرو تمہارا عورتوں پر عورتوں کا تم پر حق ہے رب میں جان و مال کی کوئی قیمت نہیں تھی نا جو شخص جس کو چاہتا تھا قتل کر دیتا تھا جس کا چاہتا تھا مال چھین لیتا تھا تو امن و سلامتی کے بادشاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنیا کو صلح کا پیغام سنایا اور فرمایا تمہارا خون اور تمہارا مال قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن یہ مہینہ اس مہینے اور اس شہر میں حرام ہے اور بہنوں اسلام سے پہلے بڑے بڑے مذاہب دنیا میں پیدا ہوئے لیکن ان کی بنیاد خود صاحب شریعت کے ہوئے تحریری اصولوں پر باقی نہیں تھی ان کو اللہ کی طرف سے جو ہدایتیں ملی تھیں بندوں کی حوث پرستیوں نے ان ہدایتوں کو گم کر دیا تھا تو ابدی مذہب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے بعد ہدایت ربانی کا مجموعہ اپنے ہاتھ سے اپنی امت کے سپرد کرتی اور فرمایا میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہ گے وہ چیز کیا ہے کتاب اللہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند اصولی احکام کا اعلان فرمایا اللہ نے ہر حقدار کو عزب وراثت اس کا حق دے دیا اب کسی کو وراثت کے حق میں وسیعت جائز نہیں پھر مزید فرمایا لڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو اور زناکار کے لیے پتھر ہے اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے یہ بھی فرمایا کہ جو لڑکا اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے نصب سے ہونے کا دعوی کرے اور جو غلام اپنے مولا کے سوا کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے اس پر اللہ کی لانت ہے مزید ارشاد فرمایا اور ہاں عورت کو اپنے شوہر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ دینا جائز نہیں کرز ادا کیا جائے آریتن وا... واپس کی جائے آریتن لی چیز واپس کر دی جائے عطیہ لوٹا دیا جائے زامن تاوان کا ذمہ دار ہے یہ فرما کر حضور سر سے مجمعۂ عام کی طرف خطاف فرمایا اور فرمایا لوگوں میں نہیں سمجھتا کہ میں اور تم اس وجہ سے دوبارہ کبھی بھی جمع ہوں گے روکو تم سے رب کے مجنس پر پوچھا جائے گا تم کیا جواب دو گے صاحبہ نے عرض کیا ہم کہیں گے کہ آپ سسم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا آپ سسم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی پھر سے لوگوں کی طرف جھکا لیا اور تین بار فرمایا اللہ تو گواہ رہنا اللہ تو گواہ رہنا ان اس دن جب حضور وسلم یہ فرض نبوت عطا کر رہے تھے بعد نماز اثر یہ آئے اتری اس آیت کے نزول نے ساری امت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جشن عید کا ساما کر دیا ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اسے یوم عید بنا لیتے انہوں نے جواب دیا مجھے خوب یاد ہے کہ آیت کہاں اتری اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے یہ جمعہ کا دن تھا عرفات میں تھے اور آیت یہ ہے دینا <سلام> آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دی اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا اور یہ نہایت حیرت انگیز بات ہے اور عبرت انگیز منظر تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکار دو عالم جس وقت لاکھوں کے مجمع میں فرمان باری کا اعلان کر رہے تھے تو ان کا کجاوہ ایک روپے سے زیادہ قیمت کرنا تھا خطبے سے فارغ ہو کر آپ سسل نے حضرت بلال کو اذان دینے کے لیے کہا انہوں نے اذان دی تکبیر کہی اور آپ نے زہر کی دو رکتیں پڑھائیں یہ جمعہ کا دن تھا اس لیے وضاحت فرما دی کہ مسافر پر جمعہ لازم نہیں پھر آپ کھڑے ہوئے دوسری تکبیر کہی اور عصر کی دو رکتیں پڑھائیں اس طرح دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی اور آپ کے ہمراہ اہل مکہ بھی تھے انہوں نے بھی قصر اور جمع کر کے زہر اور عصر کی نمازیں ادا کی جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ سسرم اٹھنی پر سوار ہوئے اور ارفا... اپنے موقف عرفات میں تشریف لائے آپ نے پتھروں کے پاس پہاڑ کے دامن میں وقوف کیا اور لوگوں کو اپنے پتنے عرفہ سے اٹھ جانے کی ہدایت کی اور اعلان فرمایا میں نے یہ وقوف کیا لیکن عرفے کا یہی مقام وقوف کے لیے مختص نہیں بلکہ عرفات کا میدان پورے کا پورا جائب عرب کا دستور تھا کہ ہر قبیلے کی ایک جگہ مقرر تھی نا تو یزید بن شابان رضی اللہ عنہ کی جگہ اس دستور کے مطابق حضور سلم کی جگہ سے بہت دور تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ آپ صدم کے پاس جگہ مل جائے تو نظام پیدا ہو جانے کے خیال سے آپ نے اس خواہش کو قبول نہیں کیا اور ابن سربا انصاری کو ان کے پاس یہ پیغام کر دے کر بیچا کہ اپنے اپنے جگہ پر وقوف کرو کہ تم اپنے باپ ابراہیم کی وراثت کرو بعض لوگ روزے سے تھے اور روزے کی شدت محسوس کر رہے تھے اور بہت سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ دور سسم کا بھی روزہ ہے تو حضرت محما کہتی ہیں کہ اس موقع پر امر فضل رضی اللہ تعالیٰ عنما نے تو حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ اور حضرت محمنہ کی بہن تھی آپ سسم کے پاس دودھ کا ایک پیالہ بہت اب صلی اللہ علیہ وسلم نے موقف میں کھڑے کھڑے تمام لوگوں کی نکاحوں کے سامنے دودھ پیا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ آپ روزے سے نہیں ہیں اور ایک مسلمان اپنی سواری پر سے گر پڑا اور فوت ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسے احرام کے دونوں چادروں ہی کا کفن دیا جائے اسے خوشبو نہ لگائی جائے اسے پانی اور بیری کے پتوں کا غسل دیا جائے اور اس کا سر اور چہرہ کو کفن میں چھپایا جائے نہ چھپایا جائے نیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس طرح اٹھائے گا کہ لبیک لب لبیک کہہ رہا ہوگا بچت کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حج کے ارکان کے بارے میں دریافت کیا آپ سس نے فرمایا یوم ارفہی حج کا دن ہے جسے صبح کی نماز سے قبل یا وقوف کر لیا اس نے حج کو پا لیا میں تشریق کے تین دن ہیں لیکن جو دو دن کم یا زیادہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں آپ کے اٹھنے کا رخ پتھروں کی طرف تھا اور جبل مشاعت آپ صاحب کے سامنے تھا آپ نے اپنے رخ قبلہ کی طرف کر لی اور دعا انتہائی خوشبو اور سے مشغول ہو گئے یہاں تک کہ سورج ڈوبنے لگا دعا کرتے وقت آپ نے سینے تک دونوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے دستے طلب پھیلاتے بھی فرمایا میں عرفہ کی دعا تمام دعاؤں سے بہتر ہے اور ارفا کے دن نبی سرزم کی دعا زیادہ تر یہ الفاظ تھے اور آپ سب نے فرمایا کہ زیادہ تر انبیاء کی بھی یہی دعا تھی لاحطری حضرت علی سے ایک روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ بھی دعا اس طرح بھی دعا کی اللہ جلفی سمینور فی بنورا اللہ مغفرلی ضمبی و یسرلی عمری وشرلی صدری اللہ من آظبی کا من بسواس صدری ومن شطاط العامری ومن عذاب القبری اللہمن آؤزبی کا من فی یل و شر وشرما یل فی نہاری و ما تحب و شرح بوا اللہ میرے دل میں نور ڈال دے میرے سینے میں نور میرے کانوں میں نور میری آنکھوں میں نور بھر دے اللہ میرا سینہ کھول دے میرا کام میرے لیے آسان کر دے اور میرے دل کو وسوسوں بسوں پریشان خیا اور قبر کی آزمائشوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ ہر اس چیز کے شر سے بنا چاہتا ہوں جو رات کے وقت آتی ہے جو دن کے وقت آتی ہے اور جو ہواؤں کے ساتھ آتی ہے اور اس کے شر سے اور محلقات زمانہ کے شر سے نیز افسم کے دعاؤں میں یہ دعا بھی ہمیں ملتی ہے جو اپنے عرفات نے مانگی اللہ کا تسمع و کلامی بتا و رام کنی بطالم الرری والانی یقفا علیہ کا من بن و ون الباعص الفقیر ولمست المستجير والواجل المشفق المقتر المعترف بزنبه لك أسألك مسألة المسكين وابتهل ابتحال لك ابتحال المزنب الزليل وادعوك دعاء الخائف الزريد ودعاء من قضاءت لك رقبت وزل لك جسمه ورقم لك أنفه وفادت لك أبرته اللهم ربي لتجعلني بدعائك شقية وقنبرو روف ال رحیمہ یا خیر المسولینا وہ خیر المتی نا اہل تیری بات سن رہا ہے میرا مقام تیری نکاحوں میں ہے میرے کھلے چھپے سب سے تو واقف ہے تج سے میری کوئی بات کوشیدہ نہیں میں مصیبت زدہ اور نادار فقیر ہوں فریادی اور تیری پناہ کا طلبگار ہوں خوف زدہ ہوں ہراساں ہوں اپنے گناہوں کا اقرار ہے اعتراف ہے میں تج سے مسکین کی طرح مانگتا ہوں زلیل گناگاہ کی طرح گڑ گڑاتا ہوں ڈرا سہم اور تکلیفوں میں مبتلا تجھ کو پکارتا ہوں پکار اس کی جس جس کی گردن تیرے آگے جھکی ہوئی ہے جس کا جسم تیرے آگے زلیلوں اور پڑا ہوا ہے جو اپنی ناک تیرے آگے زمین پر رگڑتا ہے جس کی آنکھوں سے آنسو روا ہے اللہ اے رب مجھے اتنا بدبخت نہ بنانا کہ تم سے مانگ کر بھی محروم رہوں میرے لیے مہربان اور رحم کرنے والا بن جائے اللہ میرے لیے مہربان اور رحم کرنے والا بن جائے اے وہ بہترین ذات جسے مانگا جائے بہترین عطا کرنے والے آپ نے اپنی امت کی مفرت کے لیے سب سے زیادہ آرزی اور گریہ اور زاری فرما رہے تھے اور آپ کی دعا قبول کر لی گئی اور اللہ نے فرمایا میں نے بخش دیا سوائے ظالم کے حقوق کے بارے میں فرمایا نا کہ میں ظالم سے مظلوم کا حق لوں گا اور جب ارف آفتاب غروب ہو گیا اور اس کی زردی ختم ہو گئی اور غروب آفتاب میں کوئی شبہ نہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس روانہ ہو گئے اور آپ کی اگلی منزل مستلفہ تھی انشاءاللہ کل ہم مستلفہ سے ہی اپنی بات کا آغاز کریں گے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی جو سٹوری ہم نے شروع کی ہے انشاءاللہ پھر کل ہم اس کو اسے آگے شروع کریں گے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو بڑے شوق سے اس کو سن رہے ہیں اور جن کو دلوں میں حسرت ہے کہ کہا انہیں نبی سسن کی ہم رکابی کا شرف ادا ہوتا سبحان فروکا فرق اللہ علاج علاج علاج علاج علاج علاج.